بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم على رسوله رسولى سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ کا درس جاری ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اس آیت کا ہماری ترتیب کے مطابق آخری درس ہوگا اللہ جل جلالہ نے اس آيت کو وا سے شروع کیا اور وما تنفقو پر ختم کیا اور ظاہر سے بات ہے اللہ تعالی کی ہر بات میں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ربط اور مناسبت ضرور ہوتی ہے اس آیت کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہ جہاد کی تیاری کرو ٹھیک ہے جتنی طاقت ہو جہاد کی تیاری کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص سو گولیاں بنا سکتا ہے اور وہ ننانوے گولیاں بنا کر رک جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے اس پر آپ دوسری باتوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں انسان کو جہاد کی تیاری اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق کرنی چاہیے آیت کے آخیر میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں عما تنفک من منشئی انفی سبی اللہ وف علیہ جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعداد اور انفاق لازم ملزوم ہیں جہاد کی تیاری کے لیے پیسہ ضروری ہے جہاد کی تیاری کے لیے مال ضروری ہے اس کے بغیر آلات کہاں سے آئیں گے اسباب کہاں سے آئیں گے وسائل کہاں سے آئیں گے صرف دعا کرنے سے تو کام نہیں بنے گا نا دوا بھی لازمی ہے دوا بھی ضروری ہے اب لوگوں کو یہ شکایت تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ خالد بن ولید کیوں نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں ہے محمد فاتح کیوں نہیں ہے اللہ تعالی ان سب پر رحم فرمائے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بیچارے تو اپنی جانے اپنی ہتیلیوں پر رکھ کر پھر رہے ہیں ہم کچھ کریں ان کے لیے اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ مجاہد بھی ہے غازی بھی ہے دشمن سے لڑ رہا ہے اور اپنے بچوں کے نفقے اور خرچے کے لیے بھی پریشان ہے ایک آٹے کی بوری اور ایک چاول کی بوری کے لیے پریشان ہے تو ایسا شخص سلامتی نہیں بھی کیسے بن سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی ترتیب پر غور کریں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے رہا ہے طاقت تیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالی مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھی طرح غور و فکر کریں سوچ و بچار کریں اور اپنی امت کے لیے کوشش کریں اپنی امت کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ اللہ کے راہ میں لگائیں تبھی اس امت کو کامیابی ملے گی تبھی یہ امت غالب ہوگی صرف خواب دیکھنے سے ڈرامے دیکھنے سے صرف فلمیں دیکھنے سے کوئی صلاح الدین ایوبی یا کوئی محمد فاتح نہیں بن جاتا اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کام آج کے سبق میں چند اور حدیثیں پڑتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کے راہ میں انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا یا رسول اللہ یو صدق اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے ثواب سب سے زیادہ اور بڑا ہے قال انت قوان تہی صحيح شہی ہن تخشل فقرا و تمول ولا تمہل حتائبل اذا الحلقوما خل کا لفلان انکردا و فلان انکرا و قد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو صحت مند ہے اور دل تیرا چاہتا نہیں ہے خرچہ کرنے کو غریبی کا تجھے ڈر ہے مالداری کی تجھے امید ہے ایسی حالت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسے دنیا مزہ دیتی ہے دنیا اسے اچھی لگتی ہے ہر قسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دو اسے اچھا لگے گا تو اس وقت صدقہ کرنے کی وہ اہمیت اور وہ فضیلت نہیں ہے جو صحت مند انسان کرتا ہے اس لیے کہ صحت مند انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اب الحمد ہماری صحت اچھی ہے گاڑی کو بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہو دل چاہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو ہے ہم کھانا کھائیں اور بہت کچھ من چاہتا ہے لیکن جب انسان بیمار ہو اس نے گاڑی سے کیا کرنا ہے ان مستیوں سے اور ٹپ ٹاپس سے اس نے کیا کرنا ہے یہ روب داپ سے اس نے کیا لینا ہے وہ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے نا اس لیے صحت مندی کی حالت میں عین جوانی اور مستی کے حالت میں صدقہ کرنا جب کہ تمہارا دل بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایک روپیہ میری جیب سے نکل جائے سب کچھ اپنے اوپر لگاؤں اطر خرید کر بھی اپنے اوپر چھڑکوں کھانے بھی قسم قسم کے کھاؤ گھر بھی بہت بڑا بناؤ وغیرہ وغیرہ علاقری کوئی غریب اس کے سامنے آ جائے اسے اس سے نفرت ہوتی ہے کہ دیکھو ایسے خاص موقع پر یہ بھی پہنچ گیا جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین صدقہ عظیم صدقہ زیادہ ثواب والا صدقہ وہ ہے جو تم صحت مندی کی حالت میں کرو جب کہ تمہارا دل نہ چاہتا ہو جب دل نہ چاہے آپ کو ضرورت بھی ہو اس وقت صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے یار جو بچ جائے وہ دے دیں گے یعنی ہماری ضرورت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے خیر زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے مبارک حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں پھر اگلے حدیث کی طرف جاتے ہیں ایسی حالت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ ثواب کا موجب ہے جب آپ صحت مند ہوں شہی ہن آپ کا دل نہ چاہتا ہو صدقہ کرنے کو تخشل فقرا غریبی سے ڈرتے ہو پیسے دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا صاف صاف باتیں کی جا رہی حدیث میں کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو آپ ایسی حالت میں دیتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے گھر میں آپ کچھ نہیں بچے گا گھر والوں کے خرچے کے بارے میں حادث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لیے اس حدیث میں اور اس حدیث میں کوئی تعارظ نہیں ہے انتصد انت صحیح ہن شہی ہن ایسی حالت میں تمہارا صدقہ کرنا کہ تم صحت مند ہو کنجوس ہو دل تمہارا کسی کو کچھ دینے کو چاہتا نہیں ہے غریبی سے تم ڈرتے ہو وہ تمول اور مالداری کی تمہیں امید ہے ٹھیک ہے یہ پیسے چلے جائیں گے لیکن اور کہیں سے آ بھی جائیں گے انشاءاللہ ایسی حالت میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہتر ہے سب سے افضل ہے اب بات سمجھ میں آ گئی غریبی سے ڈرتے تو ہو لیکن اور کہیں سے آنے کی امید بھی ہے تو ایسی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہتر ہے حدیث میں یہ بات بھی آ رہی ہے آگے جب موت کا وقت قریب آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے وہ قد علی فلان وہ تو اس کا ہے ابھی تمہیں وسیعتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پر بھی باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں لیکن ہم اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے یا عید الاضحی کے لیے نکلے یا یہ واقعہ میٹھی عید سے متعلق ہے یا یہ واقعہ بکرا عید سے متعلق ہے واپسی میں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے لوگوں کو تقریر فرمائی اور ان کو صدقے کے لیے امر کیا وہ امراحم بدقہ اور ان کو صدقہ دینے کا حکم دیا فقال آئے سو اے لوگو صدقہ کرو آج اگر ہم چندے کی اپیل کرتے ہیں اور لوگوں سے صدقہ طلب کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے الحمدللہ اسی امت کے لیے کرتے ہیں تاکہ مدارس بن جائیں مساجد بن جائیں مجاہدین کی خدمت ہو جائے اور امت کو عزت ملے یہ کام ہمارے پیارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں ورنہ کبھی کبھار ہمیں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو کیسے کہیں اس بات کے لیے اور یہ کیفیت میرے اوپر کافی عرصے تک رہی لیکن پھر اللہ تعالی نے میرے دل کو کھول دیا کہ نہیں جب جناب نبی کریم علیہ السلاط وسلام لوگوں سے صدقہ کرنے کا کہتے ہیں تو ہمیں بھی کہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے ہم اللہ کے راہ میں موجود ہیں اسی امت کی خدمت کے لیے موجود ہیں صاف بات یہ ہے کہ آج اسلامی جتنے بھی مدارس آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں یہ انہی مجاہدین کی پہرے داری کی برکت ہے کہ انہوں نے امریکہ کو روکا روس کو روکا انگریزوں کو روکا اور یہ مدارس آج یہاں پر آباد ہیں یہ تو سب مانتے ہی ہیں مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے جن ممالک میں کافروں کا قبضہ ہو گیا ان ممالک میں آج نہ مدرسے محفوظ ہیں نہ مسجدیں محفوظ ہیں نہ کوئی چیز محفوظ ہے وہاں صرف کافر محفوظ ہے بس اللہ تعالیٰ میں وہ زمانہ نہ دکھائے جب ہمارے مدارس اور مساجد ہمارے علماء اور طلباء پر کوئی دشمن مسلط ہو جائے یہ مجاہدین حقیقی معنوں میں علماء کے مساجد کے مدارس کے پہرے دار ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کے لئے جتنا کچھ ہو سکے مہیا کرنا چاہیے انتظام کرنا چاہیے